اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم اذكر ونصلي على رسوله الكريم صبا باط اوذ الله اللهم صلي على الرازق تعالى يا ايها النبي سار في الدوار والمنافسن وغلب عليهم غناهم دخلنا وبيت المصرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جهاد ما تنزل يوم القيامة وبلعنا رسوله الطادق القوي الأمين رمنا بعض مكرم مشاهدين الإسلام تحريك شامي تاليبان قاشطان صلى الله عليه وسلم منصار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكرم مشاهدين لو کا پانے تقریباً تینوں سے مورچے پر بیٹھے ہوئے ہیں الحمد للہ ہمارے ان تجروں اور مورچے پر بیٹھنے کو پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں بھی طالبان کو مختلف قبائل اور مختلف ایجنسیوں میں الحمدللہ آپ کے حکامت کرنے کی وجہ سے مظاہدین کو حوصلہ مل رہا ہے مظاہدین سے جہاز شروع کرنے کے بعد آواز پر دباؤ بڑا کم ہوا ہے اور جہاز میں مظاہدین الفاظ سے اور میں خوش ہوں اگر اور, اور یہ لوگ ہر روزان کرتے ہوں سے نکلے ہوئے اپنا زمین سمتوں کے نکل کر اپنے گھروں پر جا سکتے ہوں لیکن ہر روز ان سے دودھ کا کال کیا جائے اور ہر وہ کھاتے ہیں لیکن ہمیشہ شہروں میں اگر نہیں ہوں تو پہاڑوں میں ضرور موجود ہوں کیونکہ یہ تحریک ہے اور تحریر کسی کے زخمی ہونے سے کسی کے خرید ہونے سے کسی کے خرید ہونے چھوڑی ہو جاتا کرتی تحریک اسلامی طالبان پاکستان اسلام کے لیے تحریک نہیں ہے جنم لیا. رحمہ جہاں جہادی تحریر چلائی طالبان تحریر عمر جو میں چلائی اور چلا رہے ہیں اسی طرح تحریک طالبان پاکستان میں ایک تحریک ہے یہ کسی کی تحریک نہیں ہے جو کسی اور خاص شخص کی تحریک نہیں ہے, ہے اور نظام کی تحریر ہے پاکستان میں جو نظام ہے تحریک کا جہاز کے خلاف ہے تحریک کا پاکستانی فوج کے خلاف نہیں ہے تحریک کا جہاز کے خلاف نہیں ہے تحریک کا پاکستانیوں کے خلاف نہیں ہے اور نہیں پاکستان کے خلاف تحریک کا پاکستانی نظام کے خلاف ہے جو کہ انگریزی میں ہمیں ملا ہے جو کہ اس نظام کے مخاطب ہیں جو کہ پارلیمنٹ حکومت میں اس نظام کے فوجیوں کا خلاف ہے ہمارے خلاف ہے جو کہ اس نظام کے مخاطب ہیں خدا کے پسند یہ لوگ نظام سے مشکل ہو اور اس نظام کے خلاف ہو جائے یہ ہمارے بھائی ہیں و کا حکم کریں اور یہ تمہارے بھائی ہیں اس لیے کہ ہماری جنگ زمین کی جنگ نہیں ہے ہماری جنگ نال و دولت کی جنگ نہیں ہے ہماری جنگ کسی شخصیت کی جنگ نہیں ہے ہماری جنگ اسلام اور طریق کے لیے ہے حکمران مزدور حکمران بھی ہماری جنگ ابھی اور اسی وقت ہو سکتی ہے پاکستان میں جمہوری اور نہیں ہے اس وقت ہمارا جاری رہے گا ہم اگر شہید ہو گئے ہمارے ہمارا اور ہے اگر شہید ہو گئے ہمیں ان شاء اللہ ہے ہمارے مسلمان اشتہار کو جاری رکھیں گے ہمارے اولاد اشتہار کو جاری رکھیں گے اس لیے جہاز نما کہ جہاز رحمت تک جاری رہے گا جہاز قیامت تک جاری رہے گا نہ کسی انکتا ہے اور نہ کسی کو روک سکتا ہے جاری کیا ہے جاری کیا ہے اپنا خون اس میں دیا ہے محمد والی اپنے اور کی میں ہیں اور اپنا پورتہ ہے ہمارے اور ہمارے بزرگوں نے جہاد کے لیے پریشانیاں دی ہیں مہاجرین اس نے استحاد کی تشریف کے جوان استحاد کی نظر کیے ہیں بہار میں بنان کیے ہیں ہم اس جہاد کے ساتھ ریانت کرنے کی سکتے نہیں کر سکتے अल्हमदल्ला हमारे मुतादिन ने हमारे नौजवान सिपाहियों ने इस मकसद के लिए अगामिया दी है इस मकसद को हम सभी नाम देते हैं जो हम जिंदा रहेंगे तो हाथ से जिंदा रहेंगे نہ سکے ہم لیں گے جس کر کے ہمارے خون کا آخری جائے اور ہم شہید ہو جائے ہماری جس کے میری آرج ہے کہ میں اللہ لڑائی نمبر پر ہونے والے اس انسان نے شہادت کی تمن کی ہے ہم بھی شہادت کی تمن کرتے ہیں ہماری وسلم کا انسان ہے یہ صحیح تین قسم کی ہوا کرتے ہیں نوجوان جو آپ کو یہاں روایت ہے نمبر ایک وہ صحیح جو کہ اپنی در سے میں ہی بدل ہونے کی وہ نیت کرتا ہے لیکن مجاہدین اور تمام گراہوں کو معاف کر دیتا ہے اور محفوظ رہے گا جس ہم محفوظ نہیں رہیں گے اللہ دنیا, جس ایک دنیا اور اس کی تمام دونوں ہے وہ شہید ہے جو, کی ہے جو کی نکلتا ہے میںہدت کی نیت اس قیمت میں نہیں ہوتی اور گھر میں واپس جانے کی نیت ہوتی ہے بال بچوں کی نیت اس قریب خریدنے کی ہوتی ہے اگر یہ سب شہید ہو جائے تو اللہ جلد کے نیچے بتا دے گا اور وہ بیچ میں بیٹھے گا جا ہوا ہوگا اللہ جلد نصیب کروائے گا وہ کہوں کے ساتھ ملیں گے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں آپ عمر اگر آپ کے ساتھ ملیں گے آپ کی خوشی کا کیا حال ہوگا یہاں یہ فرما رہے ہیں اگر یہ سب شہید ہو جائے جو ابراہیم علی السلام کے ساتھ ایک ہی شہید ہے جو نیت طریقے کا ہے میں بات ہے اگر یہ سب ہو جائے تو ڈرامک کے دن وہ اس حالت میں آئے گا یا اس کے پے پر ہوگا اس کے پنجے پر ہوگی اس کے پر ہوگی اور, پر ہوگا. اور وہ گھوم پھر رہا ہوگا اور لوگ اگر اس کے باقی پھر آئیں گے تو وہ لوگوں کو کہے گا کہ میرے یہ راستہ خالی کر دو جنہوں نے اپنے اللہ کو لیے میں نے تین اسلام کو دیے اپنا کون گرا ہے اپنی جان فرمان کی ہے ہمراتے ہیں خدا اگر وہ لیبر ابراہیم علیہ کو کہے میرے لیے رابطہ خالی کر دو ابراہیم علیہ واضح ہوگا رابطہ خالی وہ ہوں گے میری جان بچے میری محبت فرما دے ہم ہوں گے شہید بچی کی حالت میں بھول پڑ رہا ہوگا اسے کوئی ہم نہیں होगा और اللہ تم جانا چاہتے ہو جس جگہ کو تمانا چاہتے ہو اس جگہ اللہ کے بڑا لوگوں نے ہمیں یہ موقع نصیب किया है कि हम جو جی نیت کر سکتے ہیں اس لیے بتا ہوا ہوں کہ ان خاطروں کو بدل کروں اور شہادت کی ہو جائے। ایک کھڑکی اس لیے کھولتا ہے اپنے گھر میں کھڑکی اس لیے کھولتا ہے کہ اس سے ہوا آ جائے اور گھر اندر روشنی ہو اور سے کھڑکی اس لیے بناتا ہے اس سے حرام سے داخل ہو جب تک سوچا ہے کیا اس کے گھر اور روسی اور نہیں ہوگی یقیناً روشنی اور ہوا شادی ہوگی اس لیے ہم یہ نیت روکا بچا ہوا ہے میں نے واپس نہیں جانا ہے جانا ہے جانا ہے अगर हम मुसीयत नहीं भी करेंगे हमारा वक्त पूरा हो गया है हमारी रोटी पूरी हो चुकी है हम रोटी इस दुनिया में नहीं रह सकते तो तो हमारे लिए ताजा सीन है हम मुसीयत कर रहे जो हम शादिरों को भी करेंगे उनको भी जवाब करेंगे उनको भी जब भी करेंगे उनको भी करेंगे लेकिन खुद दुशहार है وہ شہادت کے بعد رکھا ہے تو وہ تحرک ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آدمی بھاگے اللہ کی طرف ایک نیات ہے اللہ کی طرف ایک شوقہ ہے اور اللہ اتنا شوقہ انعام اور کسی کو نہیں دیتا یہ وہ انعام ہے جس کی اورزو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اس لیے میرے دوستوں میرے متحد کے بچوں میرے کی ہر وقت اللہ رو رو کر جاننی چاہیے ہم نے جانا ہے کوئی بھی رہے گا دیکھ لیں ان میں ایک آدمی ہمیں نیت رکھنی چاہیے اللہ <سؤال> قیمت ہونی چاہیے اللہ بہت اللہ سے ملاقات کرنا پڑتا ہے اللہ جو پسند کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا پسند کرنا چاہے آپ میں کافی یاد رکھیے ہم نے بہت بڑا बहुत بن جائے گا ہم نے ذیاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے عورتیں ہیں ہمارے پیچھے ہماری مائیں ہیں ہمارے پیچھے ہماری بہنے ہیں ہم اوپر مرد ہیں ہمیں رہنا چاہیے الحمد للہ ارے جن پارٹیوں نے ہمارے جن پارٹیوں نے اجازت کرنا ہے تمام متحدین ختم کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جتنے بھی خونجانات ہیں اور تمام فائدہ کی حفاظت کرنا میرے لیے بھی دعات ہے تمام فائدہ کے لیے دعات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں ہماری को ओ को मीना कोला दे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 چھو تو بابا chamou o mala kai abimokum گے منگے گے قوموں میں تم روتے ہو بابا چلا رہے رکھنا ہوگا